کچھ نے جو جسمانی زمینی آسمانی جی ناگرانی مصروفات وجوفات مغل کمرہ سوا پڑی آمین چیزہ نگرمی اجبرے جنت اور مبارک دشتفالے رمضان اور فضائے رمضان بلکہ رمضان شریف دی آمد کے ات رمضان دا استقبال کرنا یہ بھی حدیثت ثابت ہے فضائل بھی حدیث کو سات اس کو پہلے میں رلال کے مطالعے ایک حدیث بیان کر دوں کہ کچھ مہینے ایسے نے جنہ کا چن ویکنا واجب ہو چن ویکن کتنے ٹی وی دے ہاں سیاح گل چن ویخنا باز ٹی وی سکرین چڑی شریفال نظام آسمان رمضان شریف کا مہینہ بھی ان مہینوں کے پچھلا چند ویک کیوں کیوں کہ باقی مہینے لا چر و رجب شریف شعبان شریف رمضان شریف زیتا شوال کسے نہ کسی امر خاطر واجب ہے کوئی ضروری امر ہے اس واسطے رویت ہلال مسلمان واسطے واجب رکھا گیا کہ ہر بندہ کوشش کرے دیکھے کیوں میرے آکا علامدار نے فرمایا ہے کے اقبال کی بات یاد آ رہی ہے اقبال فرماتے ہیں سونے گر اقبال تیری کو بدل سل <سؤال> <سؤال> <سؤال> کیوں اس مولا سونے کا بنایا ندان مہینہ انتی بھی ہو سکتا وے مہینہ تیا ہو سکتا وے نہ پکا تیاں د نہ پکا اتیا دے خدا دیا بندیا میرے آکا انعام نے فرمایا اس واسطے ہو سکتا اتیا ہو سکتا تو نا تیاں لا اس واسطے چند ویکو تیروں رکھو چند ویکو تین کرو جڑی لوگ آلے نے دو لتی کٹھے نی آتے تر لتی کٹھے نہیں آتے چار تیا کٹھے نہیں ہوتے یہ تیار میرے گلا نے پچھلا انتی ہاں اصل حقیقت مولا سولہ چنتے بادشاہی انتی شاء چند وےکھا رکھو چند مطلب نزدیک چن نظر تروگا کتنے نظر آسمان آسمان سچی دسیا جی میرے آرمان چلو گا رکھو چلو کیا یہ ٹی وی دے سچا آئے گا یا نہیں مجھے کر دے گی وہ رمضان تن سڈاونی ہوں رات بارہ بجے ایلان کر کو پونے چلو من لیا شہادت ملنے کی دیر مل جاتی ہے لگ جاتی ہے پر ایڈی دیر وجو نہیں جی فرمائی مگر چاند ہے چلو کوئی دو گھنٹے بعد یہ ہوئی صبح لوگ رکھ لے لانے اس واسطے شریعت نے فون دی گواہی نو مسلم نہیں رکھا <سرق> <سرق> کیوں؟ کوئی پتہ نہیں, <سرق> نہیں، پتا نہیں شریعت دا نا فرمان ہے فرما بردار ہے کافر مسلم احوال کی میں پہلو نہیں پتا اس واسطے شریعت رسول نے فون دی گواہی سون کے گواہی دے گا کیونکہ ہوں تیوال تجو نہیں چپنا پتہ نہیں خدا کی قسم کر کے آنا لوگ جیت اچھے چل پویے ستنے مک اللہ اکو پاکستان کدر عید ہوتی ہے کدھر روزہ ہو یاد رکھے جی ارب شریف کا معاملہ اور ارب شریف کا سارے ملک کا ٹائم کا کنا فرق دو گھنٹیا کا اچھا دو گھنٹیا کا فرق یعنی اتے دو گھنٹے سورج پہلے غروب ہوئے گا اتنے دو گھنٹے ہے نا اتے پہلے ڈوبے گا وہ بعد او گل ہے اچھا وہ جہاں دو گھنٹے اتنے بعد چروپ ہوا اتے چر جی عمر لمبی ہو جائے گی انہاں وانڈ کیتا کیا ہوں جیڑا دو گھنٹے اتنے پہلے ڈوب جائے گا ہو سکتا ہے کہ ادا گھنٹہ سورج نو اور مل جانا چند نظر آ جانا پور دو گھنٹے مل گئے تو فرمائی کیلنڈر کا بھی اعتبار نہیں یہ بھی بندے کا بنا جائے کیلنڈر والے کوئی ٹی بنائی بنا بنا کھڑے نے کوئی بچیاں بنائی کھڑے نے کلنڈر کے بھی اعتبار نہیں میرے آخا امدار نے تو کر کے ساتھ سا دن نظر آ گئے روا رکھو چل دیکھو دید کرو مسل ہی بڑا نظر آ نظر آ میرے پاک نبی نے اگلا سوال بھی ہل تھوا نے یار جی متلا صاف نہ کیتا جاوے میرے آقا دار نے فرمایا اگر تم پر بادل چھا جائے یہ تینے سلام ملح بھی بڑا صاف جا یہ رولا ہے ہی نہیں جبری شروع نہیں میرے آپ عنامدار نے فرمایا اگر تم بربادل چھا جائے تومتی کے تیس پورے کر لو اگر مطلا صاف ہو مطلب صاف ہو جائے آڑ چرو لائی لئی اگر چل نگر نہ آ مطلب صاف نہ ہو بدل چھا جائے اپل چھا جائے الودگی چھا جائے گنتی کر لو ہوں میں تین نبی سونے کے اے فرمان دی حکمت دسنا میرے آخا نامدار نے فرمایا گنتی دے تری پورے کر لو حکمت وے قربان جا میں مثال دینا یہ رو دود رو دن رکھے میں بدل چھا گیا چل نہیں نظر آیا چل نہیں نظر آیا تم ہی چل کٹی کلاؤ اوڑا ہی چل سنیاں کلاؤ او سنیا سنا گلا کلاؤں چنچیاں لا ہونا پیا رمدان کے بھی جی ڈالے پورے ملک تے گا پورا ملک رب دینا فرمانی جینا فرمانی نہیں ربیچا مڑ گنتی پور لو پتا نہیں لتی اپنی طرف جو کر سکتے ہو سونے بندہ بن رب نہ بن مخلوق بن خاص شریف چھوسا چنکا رکھی نے ہونے افطار کی چی کھڑے ہوتے نے کوئی کری کئی کی چی کھڑے ہوتے نے کوئی رولا رکھی کھڑے ہو جا جائے نہ کھی یاد آ گئے وہ میں آ سہولیات کی مٹی سواد چن وی سوا جنا یقین ٹی وی سے بج گیا نا جنا یقین اس قوم دا اخبار سے بج گیا اصول خدا کی کسم ٹی وی آلے راتی ہونے. جاگر اوڑتے کیوں آتی کہ سبح دلد لا ہو مجیا جاگ روڈ بھٹے ہوا آگے دل ہاں ٹی آن بھائی جناب والی بارش ہونی خوش ہوئی بارش ہونی تین یقین ہوگا آدر سرکار ایک یار دوست نچونی علم نجوم کا بڑا ماہر سی آپ آپ پوچھتے آدھے سن سڑا فلاں تارا کتنے اپنے آلہ سرکار بیچے نے. نجومی آیا خالی نجومی نہیں سی آل بھی آئے سی. پر لوگ یا <laughs> یقین نہیں سی یقین تقدیر آپ زمین مارن نقشہ بنا گئے انہیں آخر فلاقا تارا فلا سا اتے فلانا اتے فلاح اتے ارد گا ادھورے ہفتا سکا ہی لنگنا کوئی بارش نہیں آپ نے فرمایا ایک ٹائم کی ہو جائے آدھا دور ایسا ٹائم آپ اٹھے نے دو جناب والی اس ویلے لکڑ دیا کڑیاں بنائی جان نواں کڑی کا دور سی آپ اٹھے دوں دیا سوڑیاں فر کے نہیںپ کے فر سکتا یقین ٹھیک ادا دیا قوم یقینی کل بار سونی اگلا یقین کر لے فرمائے بے مان ہو جائے گا یہ میرے مرشد پاک کا فرمان ہے جے کوئی آخ بارش نہیں آنی اگلا یقین کر جائے فرمایا کیوں بارش دینا یہ بندے کام نہیں رکھتا پورا شریر تو فرمایا وہ دیکھ کر ہو جان تین میم کی پتا اس واسطے نہ ٹی وی یقین والی شہر نہ اخبار علی شہ چند اعتبار ہوے گا جہا آسمان درد گا نظر آ کرو اگر چھا نے گلک ٹے لگ جائے تو لگ جائے اور ہو سکتا ہے نہ لگے تکے نے لے کے اسلام دا نہ ترس دلن دسلام تکیا یقینی رکھنے تکیا پچھے چلنے اسلام اقبال فرما اقبال فرما فرمائیے یقین پیدا کرس کر کر کر مسیحت بیٹھے ہو تردا بنا لو آ چند آئی روزہ رکھا گے چند آئی کریں گے اب تصا ارادہ اسلام نہ میدان نہ میدان اسلام شیر تل لوگ میدان ہاں اس واسطے ٹی جی وی آن لائن ویخیا کرو آسمان والا ویخیا کرو آسمان جان کی گل قربان جان جدو رمضان شریف آمدار نے گلان اپنے صحابان سکھانیا چند کے بارے رمضان شریف دے بارے حضرت سلمان سرکار راوی نے میرے آقا نام رمدان شریف لیڑے آئے نبی باغ سرکار نے سانو سانو فرمایے ایک برکت والا مہینہ آ رہا جی سب پہلے یہ اے رمضان فرد کدو ہو جائے آل سبحان آل سبحان سبحان رمضان شریف قربان جاوا میرے آمدار آپ سرکار جا میرے آرامدار سمندر ہو رہی پہ پہلے پہلے صرف ایک محرم مگر وہ کا فرض آر وہ فردی یت منسوخ ہوئی ہر ہر مہینے کے تیرہ چوہ پندرہ تین روے فرد فرحت منسوخ ہوئی فیر رمدان شریلہ سونے نے قرآن فرمایا نا کما گو سلقبل کہ تھوڑے تو پہلے ہے سن وہ ایوے مختلف سن شر جد رمضان آیا پچھلے روزے بھی فصیحت منسوخ ہوئی لیکن رمضان کے روز ایجازت ایسی کہ جنی مردی جی مرضی فری دے جی مرضی روزہ رکھے میرے اختیار بھی ختم ہو گیا روزہ رکھنا ہی فرد بن گیا لیکن لیکن سہری نہیں سی جیڑا بندہ راتی سو جاندہ سی او رات سو جاسے رات کھانا پینا ہو جاتا سو پہلے پہلے کھا پی سکتے سر میرے باغ نبی کا ایک یار حضرت سرما بلکہ سرکار نے رولا رکھے کام نلے گئے سارا دل مزدوری کی تھی توجہ تو شان سن لمے پینے ہاتھ مسلسل رات اپنی اپنی محنت مزدوری بھی اوے کر رہے نے خدا دی قسم کر کے آنا سیا من حرام ڈھیر جی من پلیت ہو جائے جی بہانے ڈے لگ جائے مگر تک ہوٹ جناب نہیں جو نبی پاگے سہا دو نبی پاگو کیونکہ رمضان شریف رمضان شریف نبوت دس شوال دو ہچڑی دے در رمضان شریف کی فضیت لے کے ترکیب اے سی ہر سرکار نے بخال ہو گئے جسم کی سگت موقعی مولا سونے نے ویکھیا کہ میرے نبی یار میرے نبی یار bandiye hai wah allah <laughs> ah haa maula <laughs> sole ne aayat udar di allah فر نہیں پٹدی رات کا کھانا پینا بھی جائد ہو گیا لیکن جنی بیوی بی ہم بستر ہونا جائز رہے رمضان شریف د <سحر> قربان و... صحابہ سہاب صحابہ نبی پاک دے سونے یار خدا بھی کسم کرگے قربان جاو سیری آ گئی کہ فجر تک کھا سکتے فجر او فجر نہیںری ہے سیری والی ہے فجر سے آتی ہے نو بجے فجر شری جد لباس کا ٹائم لاخر اے یہ فجر مراد قربان جام آ تک مولوی آج سنا فجر نہ خواب سدے نبی تے صحابی حضرت عمر پاک چند صاحب ہو سالت چہ دے حضرت عمر با کر سونے آ میں اپنی بیوی لال جمع کر بیٹھا ہوں مافی لین آیا معافی لین آیا نفیفا سردار فرمایا جب آپ نے گسے ہوئی ایک سا اور کھڑا ہو گیا او کھڑا ہو گیا چند سا اور کھڑے ہو گئے ارد کردنے ادور ساڈے کو دور ہے جدو صحابہ نے نبی پاکی وارگاہ چل پیش کی میرے سو مانا کیتا قرآن میں نہیں جو کہتے ہیں کش کسی کی نہ مانو بس قرآن کی مانو جو قرآن وہ میں آخیا بدھو سور کا کلام سمجھا یہ ہندو تک اچھے مانا گیتا کہ روزے کو پورا کرو رات تک آلہ حضرت نے فرمایا ہیں رات تک کوئی پتہ نہیں رات کے چڑی چ تئی رو دیں پوشتہ بولتے آئے تک رات شروع ہوا روا پورا ہو جائے سوجو رہیے فرمائی مولا سونے والے فرمایا صبح رات لے آتے رولا پورا کرو اس وقت اندر نہ بیوی بی کے کل جاؤ نہ کھانا کھاؤ نہ سلمان حضرت سلمان فرما نے نبی پاک سرکار نے سانتاب فرمائے کہہ لوگ تھے ایک مہینہ دیش بھی او سنا رہے ہیں جی بخاری لالت الدر اور ہزار او ال مہینے اللہ تعالی نے یہ رمضان کا استقبال ہوگا اپنے یاروں کو سکھایا جا رہا ہے وا سونیا تیری رحمت اور شفقت تو سچ پہ جا رہا. اللہ تعالیٰ نے مخصوص رات پیچھے آ گیا اس مہینے بھی ہر رات مولا نے قیام رکھے وہ نوا دے تراوی وہ نما تراوی ایک स्टांस इस महीने डेविड इस महीने گال نہیں نسل کی گل کوئی نے کی کرے رمدان کی کرے وہ جی رمدانا گروال جیسے مہینے ستر آہا آہا بخاری فرد پڑے سوا غیر رمضان فرد پڑے توجہ ہے اور میرے دور میں اے مہینہ سبر مہینہ ہر پاسو سبر کر کے رکھ دے سبر کا مہینہ اور میرے آخا دور سبر کا بدلا چلتا سبر بدلہ اور فرمائے یہ مہینہ مہینہ غم خاری کرنا دا. دا مہینہ ہے یعنی لوگ خلائی کرن دا نیکی کرے گا تین ادا کا ایک درجہ لگ جائے گا جناب والی وہ درس فکر کا ہے دل بلکہ شریعت متحرا نے سدکا یقر رکھا اسے واسطے تا کہ کوئی نہ کرے تھی ای شریعت دا دے بارنے بارنے بارنے تا اور جی مہینے جائے کسی افطار اور افطاری کرا گنا پہ معاف ہوں دشہری میرے آقا نے فرمایا مولا جہنم دیا دے دے جقت بھی یہ طبیب لوگ جانتے <سؤال> وقت بھی لاکھ روپے تو گٹ تو نہیں لگتا سونے تو بھی نہیں دی دی دی دی دا کستوری دا آخری ادیش گل مکاؤ میرے آخ ارامدار فرماؤں حضرت ادرت سرکار راوی نے میرے نو کٹا فرمایا کٹھا فرما گے آپ سرکار من تشریف لے گئے پہلی سیڑھی چڑے فرمایا امین دوسری سیڑھی چڑے فرمایا میل تیسری سیڑھی چڑے فرمایا میل آپ نے واد فرمائے واد فرمائے واد فرما کے واد فرما کے جد فارے ہوئے سارا پوچھ لینا دور اج نمی چیز دیکھیے یہ پہلے کبھی نہیں سی دیکھی نمبر شریف سے چڑھتے گئے دے گئے, گئے وجہ آقا نے فرمائے میرے آقا نے فرمایے جبریل نے دعا کی وقت میں آ فرما نے جگہ میں دوسرا جینا چڑیا جبریل نے فرمایا مولا سونے جن رمضان پایا اور اپنی بخشے سدیں نے فرمایا چبریل نے گل کی تھی میں تیار مطلب جنہیں رمدان پائے اپنے گنو گناہ نہیں بسواس رکھا کی مطلب یہ ایسی رحمت اور برکت دم نہیں بولا نہیں کھڑے ہو اور کفارہ بنا لو عبادت کر لو روزہ رکھ لو اور خدا کی قسم کر کے ان تو تھی لبا نے بنا کے جان چڑائی پھرنا اور دوستا وہ قریب دوستانب آنیا نے پتہ نہیں نصیب ہوئے گا یا نہیں زندگی وفا کرے گی یا نہیں لیکن جنہوں جنہوں نصیب ہو جاوے خدا ادارا اپنے رب نو راضی کر لو اپنے رسول نو راضی کر لو اپنی آخرت بنا لو پتہ نہیں پتا نہیں کہ وقت زندگی نصیب ہوگا یا نہیں جی نصیب, نصیب ہو جائے بتا اے نہ کرے رب سونا رحمت دے تو بندہ منہ نام پھی آخم کر